عن لا سانکم آف بے الاسفل من النار نف عز وجل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 اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباعا ورنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابا اللہم وفتنا لما تحب و ترضا اللہم وفتنا في سبيلك فی سبیلک بیموالنا وانفسنا اللہم ربنا طحر قلوبنا من النفاق و من الریا و السنتنا من الكذب و من الخیانة رب حقیقت نفاق کے موضوع پر اس سے قبل ہماری ایک نشست ہو چکی ہے لیکن آج میں چند ان باتوں کو بھی تیزی کے ساتھ دوہرا دینا چاہتا ہوں جو پچھلی نشست میں دیرے بحث آ چکی سب سے پہلی بات یہ کہ یہ موضوع ہمارے اس منتخب نصاب میں کس مقام پر زیر بحث آیا ہے مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس اور مجالس میں ہو رہا ہے اس کا حصہ چہارم تواصب الحق کی تفاصیل پر مشتمل ہے اور تواصب الحق کی چوٹی اس کا نقطہ عروج اس کا ذروہ سلام وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کی بھی آخری منزل قتال فی سبیل اللہ ہے یہ مضمون سورہ صف میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا پھر سورہ جمعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مردان کار افرادی قوت کیسے فراہم ہوگی اس کی تربیت کس طور سے کی جائے گی اب سورہ منافقون اس کے فوراً بعد ہے اور یہ واحد مقام ہے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی دروس کی ترتیب وہی ہے کہ جو مصف میں ترتیب ہے ان سورتوں کی سورہ صف پھر سورہ جمعہ پھر سورہ منافقون سورہ منافقون میں جو نفاق کی حقیقت زیر بحث آئی ہے اس کا جیسا کہ بعد میں وضاحت کے ساتھ بات سامنے آ جائے گی تعلق بقیہ دو صورتوں سے ما سبق والی دو صورتوں سے یہ ہے کہ اصل میں نفاق کا سبب یہی ہے کہ انسان جو بدعی ایمان ہو وہ جہاد فی سبیل اللہ سے کنی کترائے گریز کرے اس سے پسپائی اختیار کرے فرار کی رائے اختیار کرے یہی اصل ہے بنیاد جس سے کہ نفاق کا پودا پروان چڑھتا ہے دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ تمہیدی مضامین کے طور پر کہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ اس نفاق کی ہلاکت خیزی کا کیا عالم ہے اس کے لیے صرف قرآن حکیم کی ان دو آیات کا حوالہ کفایت کرے گا جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر پینتالیس میں فرمایا ایک سو پینتالیس میں ان نل منافقین افط درکل اس منافق تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے گویا کے کفا کے مقابلے میں بھی اللہ تعالی کو منافق زیادہ ناپسند ہے اللہ کے نگاہ میں کفر سے نفاق زیادہ بڑا جرم ہے ان النافقین افط درکل اس من مینندار اور دوسری آیا مبارکہ کا سورہ توبہ کی آیت نمبر اسی جس میں کہ حضور سے خطاب کر کے فرمایا او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم, لهم سبری نمر فلن فلنگ یکفل لهم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں ان کے لیے استغفار کریں چاہیں نہ کریں اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معافی فرمائے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو آیات ہر مسلمان کو لرزا دینے کے لئے کافی ہیں کہ یہ نفاق کا مرض کس قدر تباہ کن ہے کتنا خلاکت خیز ہے اب اس سے اگلی بات یہ تھی کہ عام طور پر ہم مسلمان اپنے آپ کو اس نفاق سے محفوظ اور معمون سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی علیحدہ ہی مخلوق تھی اور یہ صرف شاید دور نبوی ہی میں پائی جاتی تھی اور اس دور میں بھی شاید چند ہی لوگ منافق تھے جن کے ناموں سے بعض کے ہم واقف ہیں اس نفاق کا جو عموم ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو میں نے اقوال آپ کو سنائے تھے وہ بھی سنا دوں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور حضرت حنضرہ رضی اللہ و تعالی عنہ کے بارے میں جو واقعات آئے ہیں وہ بھی میں تیزی کے ساتھ میں ان کو بیان کر دوں چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں جو ان کا ترجمت الباب ہے یعنی کتاب الایمان ایمان کے مباحث جہاں شروع ہو رہے ہیں تو تمہیدن وہ ترجمت الباب میں اس مباحث لاتے ہیں ان میں انہوں نے دو اقوال نقل کیے ہیں اور یہ دونوں تابعین ہیں قال ابن ابی ملیکہ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادرکت و سلاسین من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلحم یقاف النفاق على عالانف میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تیس کا زمانہ پایا تیس صحابہ سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ سب کے سب ان میں سے ہر ایک اپنے بارے میں نفاق کا خطرہ رکھتے تھے اندیشہ رکھتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے اپنے باطن میں جھانکتے تھے تو انہیں احساس ہوتا تھا کہ کہیں نفاق کا کوئی حملہ ہم پر نہ ہو گیا اس کے علاوہ جو سید الطابین ہیں اور اہل تصوف کے ہاں تو عظیم ترین تابعی ہیں اس میں کوئی شک نہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہ تصوف کے تین سلاسل وہ ہیں جو حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ آگے چلتے ہیں تو تینوں کی روایت میں پھر حضرت حسن بصری کا نام آتا ہے صرف ایک سلسلہ نقش بندیہ ہے جو حضرت ابو بکر سے چلتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور ان سے پھر وہ آگے لیکن یہ کہ تین سلاسل وہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن کا آغاز ہے حضور کے بعد اور پھر حضرت حسن بسری حسن بصری کا یہ قول امام بخاری نے نقل کیا ہے اور یہ بہت ہی جامع الفاظ ہے ماں خوف ہوں اللہ مومن المن ہوں اللہ منافق نفاق کا خوف ہوتا ہے صرف مومن کو اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق حقیقت میں نفاق جو ہے وہ ایک ایسا مرض ہے اندیشہ اگر ہوتا ہے وہ غالب کا شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں راہجن کو جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اسے کہے گا خوف خوف اور اندیشہ چوری کا اور ڈاکے کا اسی کو ہوتا ہے جس کے پاس وہ پونجی ہو جس کے پاس ایمان کی کوئی پونجی ہے اسی کو اندیشہ رہے گا نفاق کا جس کے پاس ایمان کی پونجی ہے ہی نہیں دعا دیتا ہوں راہن کو رہا کھٹکا نہ چوری کا اس لیے کہ اسے تو کوئی اندیشہ ہے نہیں پاؤں پھیلا کر سوئے جس کی گٹری میں مال ہے وہ نہ رہے گا سوئے گا بھی تو اپنے سر کے نیچے رکھے گا کہ ذرا سے بھی اگر حرکت ہو تو میری آنکھ کھل جائے جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پاؤں پھیلا کر سوئے گا تو بڑے جامع الفاظ ہے ما خوف ہوں اللہ مومن ولا امن ہُولہ منافق اس کا اندیشہ جو ہے اپنے بارے میں ہوتا ہے صرف اسی کو جو مومن ہو اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ و معمول سمجھتا ہے صرف وہی کہ جو حقیقتن منافق کے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کا پورا واقعہ میں متن کے ساتھ آپ کو سنا چکا ہوں میں اس وقت اس میں زیادہ وقت صرف نہیں کروں گا مشہور واقعہ ہے کہ اپنے گھر سے نکلے نا فقہ حنزلہ نافقہ حنزلہ تو منافق ہو گیا حنزلہ منافق ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی ان کا کیا کہہ رہے ہو کیا حقیقت ہے تمہارے اس قول کی تو انہوں نے کہا کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں جب حضور کی محفل میں آپ کے صحبت میں ہوتا ہوں اور آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہونے لگتا ہے جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں لیکن یہ کہ جب گھر بار میں آتا ہوں اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی یہی فرق و تفاوت تو ہے اسی کا نام تو نفاق ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عہوں نے یہ حکمت اختیار کی کہ بجائے اس کے کہ انہیں خود سمجھائیں کہا کہ یہ کیفیت تو میں بھی محسوس کرتا ہوں آؤ چلو کہ حضور سے اس معاملے کی حقیقت دریافت کریں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے پورا معاملہ بیان کیا حضور نے اطمینان دلایا یہ نفاق نہیں ہے حنزلہ میری محفل میں جو کیفیت تمہاری ہوتی ہے اگر وہ دائم ہو جائے تو تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر اور گلیوں اور سڑکوں میں تم سے مصافہ کرنے لگے وا یا حنزلہ تو ساتن فساتن <تصفيق> وہ کیفیت جو ہے یقین کی وہ کیفیت وہ ڈیپتھ وہ تو ایس حنزلہ کبھی کبھی حاصل ہوتی ہے اس سے نہیں ہوتا لیکن اس سے اندازہ کر لیجیے کہ حضرت حنزلہ جریول قدر صاحبی ہے اور اپنے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ میں تو منافق ہو گیا اس باب میں اہم ترین جو معاملہ ہے وہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی ہے اور اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ میں نمبر دو میں ہے درجۂ فضیلت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے صحابہ میں سب سے بت اور پھر حضرت عمر ان کا یہ قول ہے کہ جو کنزل ومان میں نقل ہوا ہے یہ واقعہ ان حض قال مربی ربی عمر الخطاب وانا جان سنفل مسجد حضرت حدیفہ کو چونکہ حضور نے کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے اس لیے وہ مشہور تھے صاحب و سر نبی ان کے پاس نبی کا ایک راز ہے کیونکہ روک دیا تھا منع کر دیا تھا کہ کبھی کسی کو بتانا نہیں ہے لیکن حضرت حدیفہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا میرے پاس سے فقال علی یا ہدیفہ تو ان میں فلان کا فشد تو انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ شخص کا انتقال ہو گیا ہے جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو سم مزہ پھر وہاں سے یہ کہہ کہ وہ چل دیئے حتہ اذا کادا یخوجہ من المسجد یہاں تک کہ جب وہ مسجد سے بالکل نکلنے کے قریب تھے التفتا الیہ پھر میری طرف متوجہ ہوئے فرانی وانا جالس الفارفا تو انہوں نے دیکھا کہ میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں پہچان لیا کہ ابھی حزیفہ وہیں پر بیٹھا ہوا ہے سب رضی اللہ تعالیٰ نما الیہ فقال تو وہ پلٹ کر میرے پاس آئے اور فرمایا یا حزیف تو کا لاہ امین القو میں اے حدیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میں تو کہیں ان لوگوں میں شامل نہیں تھا ال تو اب چونکہ یہ معاملہ یعنی یہ اس قدر اہمیت کا حابل ہے کہ حضرت عمر کو اندیشہ ہو رہا ہے اپنے بارے میں تو یہاں حضرت حذیفہ نے باہر مسئلہ کسی میں سمجھی کہ کم سے کم ان کا تو اطمینان کرا دیں ال تو اللہ میں نے یہ کہا کہ نہیں نہیں اللہ کی قسم اللہ گواہ ہے یا اللہ نہیں نہیں آپ کا اس میں شمار نہیں ہے و لن ابرے آہدر اور دیکھیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بعد میں کسی کو اس کی برات کا کی اطلاع نہیں دوں گا کسی کو بری قرار نہیں دوں گا اس لیے کہ جیسے میں نے پچھلی بار کیا تھا اس طرح تو بائی پروسس اف ایلیمنیشن پھر تو سب معین ہو جائیں گے سب کو میں بتاتا جاؤں کہ آپ کا نام اس میں نہیں آپ کا نام اس میں نہیں آپ کا نام اس میں نہیں تو گویا کہ معین ہو جائیں گے پھر وہ لوگ اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ راس جو ہے وہ فاش ہو جائے گا اسی طرح حضرت ام سلمہ سے یہ روایت ہے اور یہ مسرد احمد ابن حنبل میں ان مسروق ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں یہ قول وہ آ رہا ہے کہ جو ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ محترمہ ہی سے کہہ سکتے تھے غالت قال نبی و صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ حضور نے شاد فرمایا من لا اراہ ولا یارانی بادا نموتا بدن میرے صحابہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بظاہر تو میرے صحابی ہیں لیکن اپنے انتقال کے بعد جب میری موت واقع ہو جائے گی تو اس کے بعد نہ میں کبھی انہیں دیکھوں گا نہ وہ کبھی مجھے دیکھوں یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج اور غم ان لوگوں کے طرز عمل سے اس کا بھی اظہار ہو رہا ہے اور یہ بھی کہ پھر آثرت میں ان سے ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے ملاقات تو ہوگی پہلے ایمان سے ہوگی تو یہ گویا کے منافقین کے اعتبار سے منافقین کی کو واضح کرنے کے لیے الفاظ یہ استعمال کیے کالف بلغزال کا عمر تو وہ حضرت مسروخ کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت عمر تک پہنچ گئی رضی اللہ تعالیٰ کالف تو وہ کہتے ہیں حضرت مسروخ کے پھر اس پر حضرت عمر جو ہے حاضر ہوئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ و تعالی علہ کی خدمت میں فکال اللہ اور آپ نے ان سے یہ کہا ہم شدو کے بل لا ہے وہی سوال کیا کہ ام سلما رضی اللہ تعالی عنہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہا ہوں میں ان میں سے تو نہیں کالت لا انہوں نے فرمایا نہیں ہرگز نہیں و لنمرے آہدن بادہ کہ آبادا اور دیکھو عمر اس کے بعد میں کسی اور کو یہ برات کا سرٹیفکیٹ نہیں دوں گی اس لیے کہ وہی وجہ ہے کہ اگر اس طریقے سے ہر شخص کو بتا دیا جائے تو اس سے پھر منافقین جو بگویا کے علم نشرہ ہو جائیں گے بات بازیں ہو جائیں گی اس معاملے پر میں ذرا آج کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں ایک بات کا کہ اس کا سبب کیا تھا مبادہ کوئی ذہن میں الٹی سیدھی بات آنے لگے حضرت عمر کے بارے میں یا حضرت حمزلہ کے بارے میں رضی اللہ تعال ہوا اس کا اصل سبب ہے احساس کی شدت انسان حساس بھی ہوتے ہیں انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا کہ احساسات بڑے کن ہوتے ہیں انسان وہ بھی ہے کہ جو خارج ہی میں مگر رہتے ہیں انسان وہ بھی ہے جو دروم بینی سے کام لیتے ہیں اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں دوسروں ہی قیاد نظر آتے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نگاہیں ہمیشہ اپنے دامن پر رہتی ہیں وہ اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں اور اپنے دامن کا ہلکا سے ہلکا داغ جو ہے وہ بھی انہیں بہت نمایاں نظر آتا ہے تو یہ مزاجوں کی بات ہے احساس کی شدت کا معاملہ ہے چنانچہ اس کے لیے میں اب آپ کو ایک اور حدیث آج سنا رہا ہوں یہ بخاری کی روایت ہے رحمہ اللہ اور مرفوعاً یہ بیان ہوا ہے عرب نے مسرودی نظی اللہ تعالی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نل مومنا یارا زنو بہن نہ کہتا جبل یقافا یقال ہے مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے اس کو اس طرح کا بوجھ محسوس ہوتا ہے اگر کہیں کو خطا ہو جائے غلطی ہو جائے کہ گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ پہاڑ اس پر گرا چاہتا ہے ان نل مومن کی یقیناً یہ کیفیت ہوتی ہے یراز بہو اپنے گناہوں کو اپنی خطاؤں کو اپنی تفسیرات کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ انہو کا جب جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو وہ یکا لے ہے اور اس سے اندیشہ ہو کہ یہ پہاڑ اب پر گرا چاہتا ہے وہ انلل اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے یرازلو بہو کا زبان مر رہا اعلیٰ آ لا بہی ہی اور فاسق کو فادر شخص کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو بس ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کہ ناد پر مکھی بیٹھ گئی تھی اور پھر ایسے اشارہ کیا حضور نے اپنے ہاتھ سے ایسے اڑا دیتا ہے بس جیسے کہ مکھی کو اڑا دیا جاتا ہے گویا کہ تھوڑا سا احساس تو اسے بھی ہوتا ہے آخر فطرت ہے انسان کی گنا پر اتنا کچھ احساس تو اسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی اچھا کام میں نے نہیں کیا لیکن بس وہ اتنی ہی دیر عارضی طور پر آنن فانن کا یہ احساس ہے کہ احساس ہوا اس کے بعد جیسے کہ مکھی ناک پہ بیٹھ گئی تھی اس کو اڑا دیا اس کے ساتھ ہی وہ احساس ختم ہو گیا جبکہ مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے پہاڑ تلے آ گیا پہاڑ اس پر گرا ہے اس معاملے میں میں چاہتا ہوں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے آپ جو فرماتے کہ و انی استخر اللہ فیق اللہ یومن کا مرما یہ سننے ابھی داؤد کی روایت ہے حدور فرماتے ہیں کہ میرے دل پر بھی کبھی کبھی, کبھی کچھ حجاب ستاری ہو جاتا ہے اور میں اللہ سے ہر روز سو مرتبہ سے بھی زیادہ سو مرتبہ یا سو مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں یہ متعدد روایات ہیں ان ابھی ہو رضی اللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہی اللہ واطب و فل یو میں سبرین امرتن اور ایک اور روایت میں ہے وفی روایت ان اکثر وہ انصبین مرتن یعنی ستر مرتبہ سے زائد میں ہر روز اللہ سے استفار کرتا ہوں یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے یہ اصل میں ہے معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گہرا اور مضبوط تعلق قائم رہتا تھا اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی شدت میں بھی اگر ذرا سی کوئی کمی ہو جاتی تھی تو آپ اسے گناہ سمجھ بیٹھتے تھے اس لیے کہ یہ مراتب کا معاملہ ہے اس لیے کہا جاتا ہے عربی کی کہاوت ہے یہ کہ حسنات البرار سیاد المقربین ابرار جو ہیں ان کے ہاں جو نیکیاں شمار ہوں گی جو مقربین بارگاہ خدا بندی ہے ان کے اعتبار سے وہ سیاح شمار ہوں گے اس لئے کہ یہ تو درجوں کا فرق ہے ایک درجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نیچے بیٹھے ہیں آپ اوپر بیٹھے ہیں اور ان کے مقابلے میں آپ نیچے ہیں درمیان والے اور وہ اوپر ہیں تو یہ تو سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ نسبت و تناسب کا ہے تو ابرار کا معاملہ اور ہے مقربین کا معاملہ اور ہے وہ چیزیں جو ابرار کے اعتبار سے حسنات شمار ہوگی وہ مقربین کے اعتبار سے سیاحت شمار ہو جائیں اب اس میں آپ کا تصور کر دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے جو آپ کے قبل مقام ہے اس کے اعتبار سے کس چیز کو آپ نے گناہ سے تعبیر کیا اور کس چیز کو آپ نے اپنے قلب کے اوپر پردہ آنے سے تعبیر کیا لیکن یہ کہ یہ سارا معاملہ اصل میں میں واضح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ احساس کی شدت ہے آج میں دیکھ رہا تھا تو مجھے اکبر البادی کا ایک بڑا پیارا شعر یاد آیا ہے انہوں نے اس موضوع کو یعنی ملا اور صوفی یا درویش یہ جو ہمارے ہاں کی شاعری کی روایتی کچھ علامات ہیں کہ ایک ملا ہے مولوی ہے وہ شریعت سے واقف ہے پھر اس کے ہیلے بھی اسے معلوم ہے اور اس کے حوالے سے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے کتاب الحیل جو ہے اس پر پوری طرح واضح ہے اور دوسری طرف بیچارہ کوئی صوفی بنش انسان ہے کوئی درویش ہے وہ اپنے باطن میں ہی جھانتا رہتا ہے ہر وقت خائف رہتا ہے تو ہے سلسلہ واحد دونوں کا کچھ فرق اگر ہے اتنا ہے ملہ کا تو پکا کھاتا ہے درویش کا کچا کنٹھا ہے درویش کو اپنی نیکیوں پر کوئی اعتبار نہیں ہوتا اعتماد نہیں ہوتا پتہ نہیں یہ قابل قبول بھی ہے اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہو میرے خلوص و اخلاص کا کیا عالم ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ریاکاری ہو رہی ہو اور اس کی وجہ سے میری یہ تمام نیکیاں جو ہے زیرو سے زرب کھا کر زیرو ہو جائیں جبکہ وہ دوسرا کردار جو ہے وہ پکا کھاتا جو ہے جو بھی کام کیے ہیں ہم نے اس کے نتائج اس کے ثمرات اس کے جو بھی ثواب ہے وہ لازمن مل کر رہے گا اور اگر کوئی ادھر سے راستہ تلاش کرنا ہے تو کتاب الحل ہے کھلا ہوا ہے ہیلوں سے اپنے آپ کو جو بھی معاملات ہیں اس میں آسانیاں بھی حاصل کر لی جائیں اور پھر بھی مطمئن رہا جائے کہ ہم تو دین کے اوپر چل رہے ہیں تو یہ بھی در حقیقت اسی تضاد کو واضح کرنے والی چیز ہے بہرحال یہ دوسرا مضمون تھا جو کہ اس حقیقت نفاق کے ضمن میں سامنے میں نے رکھا تھا تیسری بات نفاق کی قسمیں کون کون سی اس میں میں تفصیل سرج کر چکا ہوں کہ عام طور پر جو قسمیں بیان کی جاتی ہیں اور اس وقت جو ہے آپ ایک عام جو تعریف ہے نفاق کی اسی کو ذہن میں رکھیے منافق اسے کہتے ہیں کہ جو مومن اور مسلم ہونے کا مدعی ہو حقیقت کافر ہو یہ منافق ہے لیکن اس کی قسمیں جو عام طور پر بیان کی جاتی ہیں وہ یہ کہ ایک نفاق اعتقادی ہے اور ایک نفاق عملی ہے یہ جو تقسیم ہے اور اس میں نفاق عملی کے لیے وہ دو حدیثیں میں سنا چکا ہوں کہ جن کا اس وصلف ترجمہ حوالے کے طور پر بیان کروں گا دونوں متفق انے ہیں یعنی صحیح مسلم میں بھی ہے صحیح بخاری میں بھی ہے ایک کے راوی حضرت ابو حریرا وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے شاد فرمایا دونوں مرفو ہے اور متفق نالے ہیں حضور نے فرمایا منافق کی نشانیاں تین ہیں جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے کہیں امانت اس کے پاس رکھوائی جائے امین بنایا جائے تو خیانت کرے اور اس میں جو روایت آئی ہے صحیح مسلم میں اس میں اضافی الفاظ ہے خواب و شخص اپنے کئی مسلمان سمجھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو لیکن اگر یہ تین اوساف اس میں ہے تو وہ منافق ہے وہ انسام و صلاح و ذا ماننا مسلم دوسری بات حضرت ابن اللہ بن بلاس رضی اللہ تعالی عنما سے ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ چار اوساف حضور نے بیان کیے اگر کسی شخص میں چاروں ہیں تو کٹر منافق منافقن خالص خالص منافع اگر ایک وش ہے تو پھر اسی نسبت سے اس کے اندر دفاق موجود ہے جب تک کہ اس وش سے قائم نہ ہو اس سے اپنے آپ کو پاک نہ کرے وہ چار اور کیا ہے تین تو وہی ہیں۔ ادارتوں میں نہ خانہ